اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم ثم اقسلنا موسیٰ و اقاہ حارون بآیاتنا وسلطان مبین پھر ہم نے موسیٰ اور اس کے بھائی حارون کو اپنی نشانیوں اور کھلی دلیل کے ساتھ بھیجا ال فرعون وملئیہ فاستکبروا وکانوا قوما عالین فرون اور اس کے درباریوں کی طرف پھر انہوں نے تکبر کیا اور وہ سرکش لوگ تھے وَقَوْمُهُمَا وَقَوْمُهُمَا <عَابِدُونَ> چنانچہ وہ کہنے لگے کیا ہم اپنی ہی طرح کے دو انسانوں پر ایمان لائیں جب کہ ان دونوں کی قوم ہماری غلام مطلب ماتحت ہے فَكَذَّبُوهُمَا فَكَانُوا مِنَ الْمُحْلَكِينَ پھر انہوں نے ان دونوں کو جھٹلایا تو ہلاک شدگان میں سے ہو گئے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ لَعَلَّهُمْ يَحْتَدُونَ اور بلا شبہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی تاکہ وہ لوگ ہدایت پائیں مع اور ہم نے عی سب نے مریم اور اس کی ماں کو عظیم نشانی بنایا اور ایک سکون اور جاری چشمے والی بلند جگہ پر ان دونوں کو ٹھکانہ دیا یا الرسل من صالحا انی بما علیم فرمایا اے رسولو تم پاکیزہ چیزوں میں سے کھاؤ اور نیک عمل کرو بے شک تم جو عمل کرتے ہو میں اسے خوب جانتا ہوں اب چلتے ان آیات کی تفسیر کے طرف آیات سے مراد وہ نو آیات ہیں جن کا ذکر سرح آراف میں ہے جن کی وضاحت گزر چکی ہے اور سلطان مبین سے مراد حجت واضحہ اور دلیل و برہان ہے جس کا کوئی جواب فرعون اور اس کے درباریوں سے نہ پڑا پھر استقبار اور اپنے کو بڑا سمجھنا اس کی بنیادی وجہ بھی وہی عقیدہ آخرت سے انکار اور اسباب دنیا کی فراوانی ہی تھی جس کا ذکر پچھلی قوموں کے واقعات میں گزرا پھر یہاں بھی انہوں نے انکار کے لیے بطور دلیل حضرت موسا بہارون علیہ السلام کی بشریت ہی پیش کی اور اسی بشریت کی تاکید کے لیے انہوں نے کہا کہ یہ دونوں اسی قوم کے افراد ہیں جو ہماری غلام ہے پھر امام بنی کثیر رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو فرعون اور اس کی قوم کو غرق کرنے کے بعد دی گئی اور نزول تورات کے بعد اللہ نے کسی قوم کو عذاب عام سے ہلاک نہیں کیا بلکہ مومنوں کو یہ حکم دیا جاتا رہا بلکہ مومنوں کو حکم بلکہ مومنوں کو یہ حکم دیا جاتا رہا کہ وہ کافروں سے جہاد کریں پھر کیونکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی ولادت بغیر باپ کے ہوئی جو رب کی قدرت کی ایک نشانی ہے جس طرح آدم کو بغیر ماں اور باپ کے اور ہوا کو بغیر مادہ کے حضرت آدم علیہ السلام سے اور دیگر تمام انسانوں کو ماں اور باپ سے پیدا کرنا اس کی نشانیوں میں سے ہے پھر رب مطلب بلند جگہ سے بیت المقدس اور معین مطلب چشمے جاری سے وہ چشمہ مراد ہے جو ایک قول کے مطابق ولادت عیسیٰ علیہ السلام کے وقت اللہ نے بطور خرق کے عادت حضرت مریم علیہ السلام کے پیروں کے نیچے سے جاری فرمایا تھا جیسا کہ سورہ مریم میں گزرا پھر عقیباتی سے مراد پاکیزہ اور لذت بخش چیزیں ہیں بعض نے اس کا ترجمہ حلال چیزیں کیا ہے دونوں ہی اپنی جگہ صحیح ہیں کیونکہ ہر پاکیزہ چیز اللہ نے حلال قرار دی ہے اور ہر ہر حلال چیز اور ہر حلال چیز پاکیزہ اور لذت بخش ہے قبائص کو اللہ نے اسی لیے حرام کیا ہے کہ وہ اثرات اور نتائج کے لحاظ سے پاکیزہ نہیں ہیں گو قبائص خور قوموں کو اپنے ماحول اور عادت کی وجہ سے ان میں ایک نہ لذت ہی محسوس ہوتی ہے گو قبائث کو اپنے ماحول اور عادت کی وجہ سے ان میں ایک گنا لذت ہی محسوس ہوتی ہے ہوتی ہو پھر ایک بار پڑھ لیتے ہیں کہ قبائص کو اللہ نے اسی لیے حرام کیا ہے کہ وہ اثرات اور نتائج کے لحاظ سے پاکیزہ نہیں ہیں گو خباعث خور قوموں کو اپنے ماحول اور عادت کی وجہ سے ان میں ایک گنا لذت ہی محسوس ہوتی ہو عمل صالح وہ ہے جو شریعت یعنی قرآن و حدیث کے موافق ہو نہ کہ وہ جسے لوگ اچھا سمجھیں کیونکہ لوگوں کو تو بدعات بھی بہت اچھی لگتی ہیں بلکہ اہل بدعت کے ہاں جتنا اہتمام بدعات کا ہے اتنا فرائض اسلام اور سنن و مستحبات کا بھی نہیں ہے عقل حلال کے ساتھ عملِ صالح کی تاکید سے معلوم ہوتا ہے کہ ان کا آپس میں گہرا تعلق ہے اور یہ ایک دوسرے کے معاون ہیں عقل حلال سے عمل صالح آسان ہو جاتا ہے اور عملِ صالح انسان کو عقل حلال پر آمادہ اور اسی پر کنات کرنے کا سبق دیتا ہے اس لیے اللہ نے تمام پیغمبروں کو ان دونوں باتوں کا حکم دیا چنانچہ تمام پیغمبر محنت کر کے حلال کی روزی کماتے یا کمانے اور کھانے کا اہتمام کرتے رہے جس طرح حضرت داؤود علیہ السلام کے بارے میں آتا ہے کہنا یہ قرمی نامل یدی ہی بہوالِ صحیح البخاری حدیث نمبر دو ہزار بہتر مطلب وہ اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتے تھے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہر نبی نے بکریاں چرائی ہیں میں بھی اہل مکہ کی بکریاں چند قراریت کے عوض چراتا رہا ہوں بہوال صحیح البخاری بخاری حدیث نمبر دو ہزار دو سو باسٹھ آج کل بلیک میلروں اسمگلروں رشوت و سود خوروں اور دیگر حرام خوروں نے محنت کر کے حلال روزی کمانے والوں کو حقیر اور پست طبقہ بنا کر رکھ دیا ہے درآں حال یہ کہ معاملہ اس کے برعکس ہے ایک اسلامی معاشرے میں حرام خوروں کے لیے عزت و شرف کا کوئی مقام نہیں چاہے وہ کارون کے خزانوں کے مالک ہوں چاہے وہ کارون کے خزانوں کے مالک ہوں احترام و تکریم کے مستحق صرف وہ لوگ ہیں جو محنت کر کے حلال کی روزی کھاتے ہیں چاہے روھی سوکھی ہی ہو اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی بڑی تاکید فرمائی ہے اور فرمایا ہے کہ اللہ تعالی حرام کمائی والے کا کا قبول فرماتا ہے نہ اس کی دعا ہی بہوال صحیح مسلم حدیث نمبر ایک ہزار پندرہ ہمیں بھی عزت اور ذلت کے ان معیاروں کو اپنانا چاہیے جو اللہ کے ہاں ہیں پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإنَّ ہی امتكم وَأَنَ رَبُّكُم <فَتَّقُون> اور بلا شبہ یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں لہٰذا تم مجھ سے ہی ڈرو اَتَقَطْعُونَ أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبُرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ <تصفيق> پھر انہوں نے اپنا معاملہ آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا ہر فرقے کے پاس جو کچھ ہے وہ اسی پر شاداں و فرحاں ہے فَذَرْهُمْ فِي غَمْرَتِهِمْ حَتَّاحِينَ چنانچہ اے نبی آپ انہیں ان کی غفلت میں ایک مقرر وقت تک چھوڑ دیں کیا وہ سمجھتے ہیں کہ بے شک ہم جو بھی ان کے مال اور اولاد میں اضافہ کیے جا رہے ہیں لهم بل لا تو کیا ہم ان کے لیے بھلائیوں میں جلدی کر رہے ہیں نہیں نہیں بلکہ وہ اصل حقیقت کا شعور نہیں رکھتے بےشک جو لوگ اپنے رب کے خوف سے ڈرتے رہتے ہیں والذین هم بآیات ربہم یؤمنون اور جو لوگ اپنے رب کی آیات پر ایمان لاتے ہیں والذین هم بربہم لا یشرکون اور جو لوگ اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے وَالَّذِينَ يُؤْتَوْنَ مَا آتًا وَقُلُوبُهُمْ وَجِلَةٌ أَنَّهُمْ إِلَىٰ رَبِّهِمْ رَاجِعُونَ اور جو لوگ اللہ کی راہ میں دیتے ہیں جو کچھ بھی دیتے ہیں تو اس طرح کہ ان کے دل خوف زدہ ہوتے ہیں کہ بے شک وہ اپنے رب کی طرف لوٹنے والے ہیں اُلَا یہی لوگ بھلائیوں میں جلدی کرتے ہیں اور وہ ان میں باہم سبقت کرنے والے ہیں اور ہم کسی نفس کو اس کی طاقت سے زیادہ تکلیف نہیں دیتے اور ہمارے پاس ایک ایسی کتاب مطلب نامہ اعمال ہے جو ہر شخص کا حال ٹھیک ٹھیک بولے گی اور ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا بلکہ ان کفار کے دل اس قرآن سے جہالت و غفلت میں ہیں اور اس کے علاوہ بھی ان کے کئی برے اعمال ہیں جنہیں وہ کرنے والے ہیں حتی, اذا اخذنا بالعذاب اذا هم حتیٰ کہ جب ہم ان کے خوشحال مطلب عیاش لوگوں کو عذاب میں پکڑیں گے تو اس وقت وہ چیخ پکار کریں گے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف ام متن سے مراد دین ہے اور ایک ہونے کا مطلب یہ ہے کہ سب انبیاء نے ایک اللہ کی عبادت ہی کی دعوت پیش کی ہے لیکن لوگ دین توحید چھوڑ کر الگ الگ فرقوں اور گروہوں میں بٹ گئے اور ہر گروہ اپنے عقیدے و عمل پر خوش ہے چاہے وہ حق سے کتنا بھی دور ہو پھر غمرن رن کثیر مطلب زیادہ پانی کو کہتے ہیں جو زمین کو ڈھانپ لیتا ہے گمراہی کی تاریکیاں بھی اپنی گھمبیر ہوتی ہیں گمراہی کی تاریخ تاریکیاں بھی اتنی گھمبھیر ہوتی ہیں کہ اس میں گہرے ہوئے پھر ایک بار پڑھ لیتے ہیں کہ غم رن کثیر مطلب زیادہ پانی کو کہتے ہیں جو زمین کو ڈھانپ لیتا ہے گمراہی کی تاریکیاں بھی اتنی گھمبیر ہوتی ہیں کہ اس میں گھرے ہوئے انسان کی نظروں سے حق اوجل ہی رہتا ہے غم سے مراد یہاں حیرت غفلت اور زلالت ہے آیت میں بطور تحدید ان کو چھوڑنے کا حکم ہے مقصود واضح و نصیحت سے روکنا نہیں ہے پھر یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں لیکن اللہ سے ڈرتے بھی رہتے ہیں کہ کسی کوتاہی کی وجہ سے ہمارا عمل یا صدقہ نا مقبول قرار نہ پا جائے حدیث میں آتا ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے پوچھا ڈرنے والے کون ہیں وہ جو شراب پیتے بدکاری کرتے اور چوریاں کرتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں بلکہ یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے روزہ رکھتے اور صد کا خیرات کرتے ہیں لیکن ڈرتے رہتے ہیں کہ کہیں یہ نا مقبول نہ ٹھہریں بحالے جامعہ ترمیمیزی حدیث نمبر 3175 و مسند احمد چھٹی جلد سفر نمبر 205 پھر یہی مضمون سور بکرہ کے آخر میں گزر چکا ہے پھر یعنی شرک کے علاوہ دیگر قبائر یا وہ اعمال مراد ہیں جو مومنوں کے اعمال مطلب خشیت الہی ایمان بالتوحید وغیرہ کے برعکس ہیں تاہم مفہوم دونوں کا ایک ہی ہے پھر مترفین سے مراد متکبر آسودہ حال متنعمین ہیں عذاب تو آسودہ اور غیر آسودہ حال دونوں کو ہی ہوتا ہے لیکن آسودہ حال لوگوں کا نام خصوصی طور پر شاید اس لیے لیا گیا ہے کہ قوم کی قیادت بالعموم انہی کے ہاتھوں میں ہوتی ہے وہ جس طرف چاہیں قوم کا رخ پھیر سکتے ہیں اگر وہ اللہ کی نافرمانی کا راستہ اختیار کریں اور اس پر ڈٹے رہیں تو انہی کی دیکھا دیکھی قوم بھی ٹس سے مس نہیں ہوتی اور توبہ و ندامت کی طرف نہیں آتی یہاں مترفین سے مراد وہ کفار ہیں جنہیں مال و دولت کی فراوانی اور اولاد و احفاد سے نواز کر مہلت دی گئی جس طرح کے چند آیات قبل ان کا ذکر کیا گیا ہے یا مراد چودھری اور سردار قسم کے لوگ ہیں اور عذاب سے مراد اگر دنیوی ہے تو جنگ بدر میں جو کفارے مکہ مارے گئے بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بدعا کے نتیجے میں بھوک اور کہت سالی کا جو عذاب مسلط ہوا تھا وہ مراد ہے یا پھر مراد آخرت کا عذاب ہے یا پھر مراد آخرت کا عذاب ہے مگر یہ سیاق سے بعید ہے پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں لا کہا جائے گا آج مت ہو یقینا تم ہماری طرف سے مدد نہیں کیے جاؤ گے قد اکانت آیاتی تتلا علیکم فکنتم علی اعقابکم تنکسون تحقیق میری آیات تم پر تلاوت کی جاتی تھی تو تم اپنی ایڑیوں کے بل پھر جاتے تھے مستکبیرین بیہی سامران تہجرون تکبر کرتے ہوئے اور اس کے بارے میں افسانہ خوانی کرتے ہوئے تم بےہودہ گوئی کرتے تھے القول ما لم کیا پھر انہوں نے قرآن میں تدبر نہیں کیا یا پھر ان کے پاس وہ چیز آ گئی جو ان کے پہلے باپ دادا کے پاس نہیں آئی تھی یا انہوں نے اپنے رسول کو نہیں پہچانا لہذا وہ اس سے منکر ہے ام بل جاءهم بالحق للحق یا وہ کہتے ہیں کہ اسے جنون ہے نہیں نہیں بلکہ وہ ان کے پاس حق لایا ہے اور ان کے اکثر لوگ حق کو ناپسند کرتے ہیں ولو اتبع الحق اہوائہم لفسدت السماوات والأض ومن فیہن بل اتیناہم بذکرہم فہم عن ذکرہم معرضون اور اگر حق ان کی خواہشات کی پیروی کرے تو آسمان اور زمین اور جو ان میں ہیں سب تباہ و برباد ہو جائیں بلکہ ہم ان کے پاس ان کے لیے نصیحت لائے ہیں اور وہ اپنی ہی نصیحت سے اعراض کر رہے ہیں فخراج ربك خیر خیر کیا آپ ان سے اجرت کا سوال کرتے ہیں چنانچہ آپ کے رب کی اجرت زیادہ بہتر ہے اور وہ بہترین رزق دینے والا ہے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کے طرف یعنی دنیا میں عذاب الٰہی سے دوچار ہو جانے کے بعد کوئی چیخو پکار اور جزا فضا انہیں اللہ کی گرفت سے چھڑا نہیں سکتی اسی طرح عذاب آخرت سے بھی انہیں چھڑانے والا یا مدد کرنے والا کوئی نہیں ہوگا پھر یعنی قرانی مجید یا احکامِ الٰی جن میں پیغمبر کے فرمودات بھی شامل ہوں شامل ہیں پھر نقوش کے معنی ہیں رج آتی قہ کرام یہاں لکھا گیا ہے کہ رجعاتی قہ اور یہ عربی میں ایک غلطی ہے صحیح اس طرح ہے کہ کہا جائے رجعت القرا یا رجوع القہ مطلب الٹے پاؤں لوٹنا لیکن بطور استعارہ اعراض اور رو گردانی کے معنی و مفہوم میں استعمال ہوتا ہے یعنی آیات و احکام الہی سن کر تو مو پھیر لیتے تھے اور ان سے بھاگتے تھے پھر بھی ہی کمرج جمہور مفسرین نے البیت العتیق مطلب خانہ کعبہ یا حرم لیا ہے یعنی انہیں اپنی تولیت خانہ کعبہ اور اس کا خادم و نگران ہونے کا جو غرہ تھا اس کی بنا پر آیاتِ الہی کا انکار کیا اور بعض نے اس کا مرجے قرآن کو بنایا ہے اور مطلب یہ ہے کہ قرآن سن کر ان کے دل میں قبر و نخوت پیدا ہو جاتی جو انہیں قرآن پر ایمان لانے سے روک دیتی پھر سمرون کے اصل معنی ہیں چاندنی عام طور پر چاند راتوں میں کعبے کے ارد گرد بیٹھ کر ارد گرد بیٹھ کر کفار مکہ باتیں کرتے تھے عام طور پر چاند راتوں میں کعبے کے ارد گرد بیٹھ کر کفار مکہ باتیں کرتے تھے اس لیے یہ لفظ راتوں کی گفتگو کے لیے استعمال ہونے لگ گیا یہاں اس کے معنی خاص طور پر ان باتوں کے ہیں جو قرآنِ کریم اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں وہ کرتے تھے اور اس کے بنا پر وہ حق کی بات سننے اور اسے قبول کرنے سے انکار کر دیتے یعنی چھوڑ دیتے اور بعض نے حجر کے معنی حزیان گوئی اور بعض نے فحش گوئی کے کیے ہیں یعنی راتوں کی گفتگو میں تم قرآن کی شان میں حزیان بکتے ہو یا بیہودہ اور فحش باتیں کرتے ہو جن میں کوئی بھلائی نہیں بہوالے تفسیر فتح القدیر و عیسر پھر بعد سے مراد قرآن کریم ہے یعنی اس میں غور کر لیتے تو انہیں اس پر ایمان لانے کی توفیق نصیب ہو جاتی پھر یہ ام منقطع ہے جو اضراب و انتقال کے لیے آتا ہے یعنی بل کے معنی میں ہے یعنی ان کے پاس وہ دین اور شریعت آئی ہے جس سے ان کے آبا و اجداد زمانے جاہلیت میں محروم رہے جن پر انہیں اللہ کا شکر ادا کرنا اور دین اسلام کو قبول کر لینا چاہیے تھا پھر یہ بطور توبیخ کے ہے کیونکہ وہ پیغمبر کے نصب خاندان اور اسی طرح اس کی صداقت و امانت راست بازی اور اخلاق و کردار کی بلندی کو جانتے تھے اور اس کا اعتراف کرتے تھے پھر یہ بھی زجر و توبیخ کے طور پر ہی ہے یعنی اس پیغمبر نے ایسا قرآن پیش کیا ہے جس کے نظیر پیش کرنے سے دنیا قاصر ہے اسی طرح اس کی تعلیمات نوع انسانی کے لیے رحمت اور امن و سکون کا باعث ہیں کیا ایسا قرآن اور ایسی تعلیمات ایسا شخص بھی پیش کر سکتا ہے جو دیوانہ اور مجنون ہو پھر یعنی ان کے اعراض اور استقبار کی اصل وجہ حق سے ان کی کراہت مطلب ناپسندیدگی ہے جو عرصے دراز سے باطل کو اختیار کیے رکھنے کی وجہ سے ان کے اندر پیدا ہو گئی ہے پھر حق سے مراد دین اور شریعت ہے یعنی اگر دین ان کی خواہشات کے مطابق اترے تو ظاہر بات ہے کہ زمین و آسمان کا سارا نظام ہی درہم برہم ہو جائے مثلاً وہ چاہتے ہیں کہ ایک معبود کی بجائے متعدد معبود ہوں اگر فلوا کے ایسا ہو تو کیا نظام کائنات ٹھیک رہ سکتا ہے ولیحد القیاس دیگر ان کی خواہشات ہیں پھر اللہ تعالی فرماتے ہیں وَإنَّكَ لَتَدْعُوهُمْ إِلَى صِرَاطٍ اور بلا شبہ آپ انہیں صراط مستقیم مطلب اسلام کی طرف بلاتے ہیں وَإِنَّ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَا كِبُونَ اور بلا شبہ جو لوگ آخرت پر ایمان نہیں لاتے وہ یقیناً صراط مستقیم سے ہٹ رہے ہیں اور اگر ہم ان پر رحم کریں اور انہیں لاحق تکلیفیں دور کر دیں تو پھر بھی وہ برابر اپنی سرکشی پر بھٹکتے ہوئے اڑے رہیں وَلَقَدْ اور بلا شبہ ہم نے انہیں عذاب میں پکڑا تھا پھر نہ انہوں نے اپنے رب کے سامنے آجزی کی اور نہ وہ گڑ گڑائے حتیٰ کہ جب ہم نے ان پر سخت عذاب کا دروازہ کھول دیا تو وہ اس میں نا امید ہو گئے وهو انشأ لكم السمع والأبصار ما اور وہی اللہ ہے جس نے تمہارے لیے کان اور آنکھیں اور دل پیدا کیے تم قلیل ہی شکر کرتے ہو اور وہی ہے جس نے تمہیں زمین میں پھیلایا اور اسی کی طرف تمہیں اکٹھا کیا جائے گا وهو اختلاف افلا اور وہی ہے جو زندہ کرتا اور مارتا ہے اور رات اور دن کا اختلاف اسی کا پیدا کیا ہوا ہے کیا پھر تم بھی کیا پھر بھی تم نہیں سمجھتے بلکہ انہوں نے وہی کچھ کہا جو ان سے پہلے نے جو ان سے پہلوں نے کہا تھا قالوا متنا انہوں نے کہا کیا جب ہم مر گئے اور مٹی اور ہڈیاں ہو گئے تو کیا ہمیں دوبارہ زندہ کر کے اٹھایا جائے گا بلا شبہ اسی بات کا ہم سے اور ہم سے پہلے ہمارے آبا اجداد سے آبا اجداد سے وعدہ ہوا یا ہوتا آیا ہے یہ تو محض پہلے لوگوں کے افسانے ہیں قل لمن الاض و من فيها ان كنتم ان سے پوچھیں اگر تم جانتے ہو تو بتاؤ کس کی ہے یہ زمین اور جو کچھ اس میں ہے سقولون لله قل افلا تذكرون وہ ضرور کہیں گے اللہ ہی کی ہے کہہ دیجئے کیا پھر تم نصیحت نہیں پکڑتے اب چلتے ہیں آیات کی تفسیر کی طرف یعنی سرات مستقیم سے ان کے انحراف کی وجہ آخرت پر عدم ایمان ہے پھر اسلام کے خلاف ان کے دلوں میں جو بغض و عائنات تھا اور کفر و شرک کی دلدل میں جس طرح وہ پھنسے ہوئے تھے اس میں ان کا بیان ہے پھر عذاب سے مراد یہاں وہ شکست ہے جو جنگ بدر میں کفار مکہ کو ہوئی جس میں ان کے ستر آدمی بھی مارے گئے تھے یا وہ کہت سالی کا عذاب ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بد دعا کے نتیجے میں ان پر آیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا فرمائی تھی اللّہ صبع کے صبح یوسف بوالے صحیح البخاری حدیث نمبر 4824 ہزار و صحیح مسلم حدیث نمبر 675 مطلب اے اللہ جس طرح حضرت یوسف کے زمانے میں سات سال کہت رہا اسی طرح کہت سالی میں انہیں مبتلا کر کے ان کے مقابلے میں میری مدد فرما چنانچہ کفار مکہ اس کہت سالی میں مبتلا کیے گئے جس پر حضرت ابو سفیان رضی اللہ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہیں اللہ کا اور رشتے داری کا واسطہ دے کر کہا کہ اب تو ہم جانوروں اب تو ہم جانوروں کی کھالیں اور خون تک کھانے پر مجبور ہو گئے ہیں جس پر یہ آیت نازل ہوئی بہوالے تفسیر ابن کثیر پھر اس سے دنیا کا عذاب بھی مراد ہو سکتا ہے اور آخرت کا بھی جہاں وہ تمام راحت اور خیر سے مایوس اور محروم ہوں گے اور تمام امیدیں منقطع ہو جائیں گی پھر یعنی عقل و فہم اور سننے کی یہ صلاحیتیں عطا کیں تاکہ ان کے ذریعے سے وہ حق کو پہچانے سنیں اور اسے قبول کریں یہی نعمتوں کا شکر ہے مگر یہ شکر کرنے والے یعنی حق کو اپنانے والے کم ہی ہیں پھر اس میں اللہ کی قدرت عظیمہ کا بیان ہے کہ جس طرح اس نے تمہیں پیدا کر کے مختلف اطراف میں پھیلا دیا ہے تمہارے رنگ بھی ایک دوسرے سے مختلف ہیں زبانیں بھی مختلف اور عادات و رسومات بھی مختلف پھر ایک وقت آئے گا کہ تم سب کو زندہ کر کے وہ اپنی بارگاہ میں جمع فرمائے گا پھر یعنی آنا پھر رات اور دن کا چھوٹا بڑا ہونا پھر جس سے تم یہ سمجھ سکو کہ یہ سب کچھ اس ایک اللہ کی طرف سے ہے جو ہر چیز پر غالب ہے اور اس کے سامنے ہر چیز جھکی ہوئی ہے پھر پھرتن کی جمع ہے یعنی مسترۃ مکتوبت لکھی ہوئی حکایتیں کہانیاں یعنی دوبارہ جی اٹھنے کا وعدہ کب سے ہوتا چلا آ رہا ہے ہمارے آباؤ اجداد سے لیکن ابھی تک روبے عمل تو نہیں ہوا جس کا صاف مطلب یہ ہے کہ یہ کہانیاں ہیں جو پہلے لوگوں نے اپنی کتابوں میں لکھ دی ہیں جو نقل در نقل ہوتی چلی آ رہی ہیں جن کی کوئی حقیقت نہیں